السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرکز وَشَهِدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ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 وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على وعلى وخذ الاخذه من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم فاليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قران وعحديث ہمیں فتنوں کی شدت سے ڈرایا ہے فتنوں کی یہ غار بڑی ہی تباہ کن ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے بعض فتنوں کو حارقہ قرار دیا ہے حالقہ کا کمانا مونڈ دینے والے اور خود آپ نے وضاحت فرمائی کہ لا علیہ الدین لا علیہ الرس ولا تحلق تخلق الدین یہ فتنے انسانوں کے سروں کو نہیں مونڈیں گے بلکہ انسانوں کے دین کو مونڈ دیں گے اور دین کا سفایا کر کے رکھ دیں گے خود نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے بھائی عورت عباد کا فتن فقی کا غیرہ مفتون علا العالمین اگر تو اپنے بندوں میں فتنے اتارنے کا فیصلہ فرما لے تو اس گھڑی کے آنے سے پہلے میری روح قبض کر لینا اور مجھ پر وفات طاری کر دینا تاکہ فتنوں کا دور دیکھے بغیر میں تجھ تک پہنچ جاؤں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا صلی اللہ عہدوں فریستر بھائی جب بھی تم نماز پڑھو تو چار چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ تو ضرور طلب کرو یعنی ہر نماز کے تشخد میں اللہ میں اللہ اداب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں وہ میں نے اور جہنم کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں ممن فطنت المحیام اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں ممن شرب فتنا دل مس الدجال اور دجال کی تباہ کاریاں اور اس کے فتنوں کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں تو اس دعا میں بھی زندگی اور موت کے فتنے کا ذکر ہے یہ فتنے بڑے حوالناک ہیں فتنہ کا معنی کیا ہے علمائے لغت نے فتنہ کا معنی کیا ہے ادخال فی النار الزنار لدتمیا منتنا سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ سونے کی کھوٹ نکل جائے اور خالص سونا الگ ہو جائے یہ فتنہ ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کی کھوٹ نکل جائے اور جو خالص اور عمدہ اس کا حصہ ہے وہ الگ ہو جائے یہ ہر فتنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو فتنہ مسلط ہوتا ہے تو ہر فتنے میں لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو استقامت کی بنا پر سونا بن جاتے ہیں خالص سونا انتہائی عمدہ اور کچھ لوگ فتنوں کی الحاق پر پوری طرح کھوٹ میل کچیل بن جاتے ہیں بالکل بیکار قسم کے لوگ تو ہر فتنے کا یہ نتیجہ لازمی ہے یہ تمیز ضروری ہے اور یہی فتنوں سے حکمت علاحیہ ہے اللہ رب العزت بندوں کو چھوڑتا نہیں بلکہ آزماتا ہے یہ سنت اللہ ہے اب حسینات رکھونا لوگوں نے آمنا کہہ دیا کہ ایمان لے آئے ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے نہیں غلقت فتح مقبول ہم, ہم ہمیشہ سے آزماتے آ رہے ہیں اور فتنے ابتلاعات لوگوں پر قائم کرتے آ رہے ہیں فلایا الدین اسادہ وَلَيَعْلَمَنَّ فلایا جس میں ہمارا مقصد یہ ہے حکمت یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے جدا ہو جائیں ساد خالص سونے کی طرح نکھر جائیں اور جو قادین ہیں جن کا دعوی ایمان ایک سرسری سا ہے وہ میل کچیل کی طرح الگ تھلگ ہو جائیں یہ حکمت اللہ ہے اس لیے فتنوں کی ذرا بڑی ہولناک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا جنجوڑنا بڑا ہولناک ہوتا ہے اور جو لوگ استقامت اور ثبات کا پہاڑ ثابت ہوں وہ بڑے خوش نصیب لوگ نبی السلام کے ایک حدیث صحیح بخاری میں جس کے راوی خلیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ نبی السلام کا ارشاد ہے کہ تورد الفطن قلوب کا عرض حسیر عدل عود کہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے چٹائی کی مانے جس طرح چٹائی ایک ایک تن جوڑنے سے بنتی ہے اس طرح تنکوں کی طرح فتنے انسان کے دل پر پیش ہوں گے اور وہ جڑتے جڑتے چٹائی بن جائیں گے جس طرح چٹائی متعدد اور بے شمار تنکوں سے بنتی ہے اس طرح فتنے بھی ایک ایک تنکے کی طرح انسان پر ظاہر ہوں گے مسلط ہوں گے اور نمودار ہوں گے فائیو کل بن اشری بہ نی دد فی ہے نقطہ دن سودا فائیو کل بن انقرہ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا اس دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے گا اور جس دل نے ان فتنوں کا انکار کر دیا اس دل میں ایک سفید چمکدار نشان لگا دیا جائے گا حتی تصویر القلوب قروب والا قلبیں حتی کہ کائنات میں رہنے والوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے قلب قلبیت کچھ کا دل سفید ہوگا مثل صفا سنگ مرمر کی طرح ملائم اور سفید لا فتن اظامت ما دامت وہ والارض یہ وہ دن قرار پائیں گے کہ فتنوں کی بارش بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور کچھ دل جو ہیں قلب بل سیاہ ہو جائیں گے میرے بعد انتہائی شدت کے سیاح کل کو دے یا اور وہ ایک پیالے کی طرح الٹے رکھ دیے جائیں گے یہ بڑی خطرناک تشویر ہے پیالہ اگر پانی سے بھرا ہو اسے الٹا دیا جائے تو اندر کا پانی گر جاتا ہے رکھا جائے تو پھر اس میں پانی دوبارہ داخل نہیں ہوتا اس طرح اللہ رب عزت ان دلوں کو الٹا دے گا جو کچھ ایمان کی رمق ہوگی وہ نکل جائے گی اور الٹے پیالے کی طرح وہ دل پڑے ہوں گے جن میں دوبارہ ایمان داخل نہیں ہوگا تو فتنوں کے وقوع میں یہ دو نتیجے لازمی ہیں کچھ لوگ فید دلوں کی کے مالک ہوں گے جنہیں کوئی نقصان نہ ہوگا وہ توحید کے عقیدے کے منہج کے ٹھوس پہاڑ ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فتنوں کو قبول کرنے کی بنا پر سیاہی اور سیاہ دلی کے خطرناک راستے پر جھونک دیے جائیں گے جن کے دلوں کو ہر اور عزت الٹا دے گا تاکہ اندر کا ایمان پانی کی طرح باہر بہ جائے اور جیسے الٹے پیالے میں پانی داخل نہیں ہوتا اس طرح کبھی ان دلوں میں ایمان داخل نہ ہو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے فتنوں کا اس لیے فتنوں کے تعلق سے ایک علم و معرفت اور بچاؤ کی تصویریں انتہائی ضروری ہیں فتنے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے فتنہ شہوات شہرتوں کا فتنہ اور ایک ہے فتنا شبہات دین کے تعلق سے شبہات کا فتنہ دونوں فتنے اپنی طرح اپنی جگہ خطرناک ہیں انسان کے اندر جو شہوات رکھی گئی ہیں اگر وہ بے راہ ربی کی شکل اختیار کر لیں تو بڑی تباہ کن ہو سکتی ہیں مال کی شہوت عورت کی شہوت اولاد کی شہوت یہ ساری خواہشات انسان کے اندر موجود ہیں مال کے تعلق سے انسان اگر بے راہ ربی کا شکار ہو جائے اس کے کاروبار میں حرام اور سود کی میدش ہو جائے تو گویا اس کے دل نے اس مال کے فتنے کو قبول کر لیا جو دل کی سیاہی کا سبب بن جائے گا اور دل کی سختی کا سبب بن جائے گا نبیر اسلام کا فرمان ہے فتح خدا بتخ السار فنگ والے فطرت بنی سروس یہ مال کی محبت سے بچو اور عورتوں کی محبت سے بچو بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کے تعلق ہی سے نمودار ہوا تھا جو ان کے لیے مہلک ثابت ہوا یہ ساری خواہشات اگر شریعت کی حدود میں محدود ہو تو اس انسان کا معاملہ قابل قبول ہے اور اگر یہ خواہشات جانی کی طرف مائل ہو جائیں اور انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے تو پھر یہ مولک فتنہ بن جائے گا دلوں کی سیاہی کا باعث بنے گا اور دلوں کی سختی اور گرزت کا باعث بنے گا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالی سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کا دل سیاہ ہو اور جس کے دل کی زمین سخت ہو سخت اور سیاہ دل کی علامت یہ ہے کیسے انسان کو نصیحت دی جائے وہ قبول نہ کرے کتاب و سنت کی باتیں بتائی جائیں وہ مان کے نہ دے میں اس کے دل سخت ہے. اور دل میں اگر خشیت الہی ہے اور دل کی زمین میں نرمی ہے رفت ہے تو ایسا دل نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام یافتہ ہوتا ہے اور یہ وہ دل ہے جس کو اللہ رب العزت فطروں کی یہ میں استقامت دیتا ہے ثابت قدمی دیتا ہے اور پھر یہ دل استقامت اختیار کرنے کی بنا پر روزانہ ایک نور حاصل کرتا ہے ایک چمک حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالی کی محبت اور اس کے فضل اور احسان کا باعث بنتی ہے یہ بات سمجھ لیجئے ہر گناہ فتنہ ہے اور آج فتنوں کا دور پوری طرح ہم پر چھایا ہوا ہے اور بارش کے قطروں کی مانند فتنے گر رہے ہیں انسان جہاں بھی جائے فتنے کی کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی ہے گھروں کے اندر فتنے بازاروں میں فتنے حتیٰ کہ فتنوں سے مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں مساجد میں فتنے شر پسندی اختلاف کو ہوا دینا کوئی مقام پر نہیں ہے ہر مقام جو ہے وہ فتنوں کی ایک آماجگاہ بن چکا ہے اور تو اور ہر انسان کی جیب میں فتنہ ہے موبائل کی صورت بس یہ سمجھ لیجئے ان سارے امور میں اگر ہمارا دل فتنوں کی طرف مائل ہو گیا تو ہر فتنہ اللہ کی طرف سے دل میں ایک سیاہ دھبے پر منتج ہو ہوگا اور فطروں کی جلخار انسان کے دل کو سیاہ کر دے گا اسے بات سمجھائی جائے گی وہ قبول نہیں کرے گا نصیحت دی جائے گی وہ مانے گا نہیں یہ فطروں کی جلغار جو انسان کے دین پر حملہ ور ہوتی ہے اور دین کو مونڈ کے چلی جاتی ہے اور انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا تبھی تو پیارے پگمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگو ہے کہ یا اللہ جب تو فتنوں کا فیصلہ فرما تو اس گھڑی کی آمد سے قبل مجھے اٹھا لے جس کا معنی یہ ہے کہ فتنوں کو دیکھنا فتنوں میں جھانکنا فتنوں میں تلقف انتہائی خطرناک نبی علیہ السلام نے ایک فتنے کی نشاندہی کی ہے فرمایا کہ لا تھا دنیا نا ہےفیمہ قتل بدل مخصول و فیمہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب جب تک لوگوں پر یہ دن نہ آ جائے کون سے دن کہ قاتل قتل کرے گا اور اسے معلوم نہ ہوگا کہ کس کو قتل کر رہا ہوں میرے اس حملے میں اس جلغار میں کتنے لوگ مارے جائیں گے اور کون کون مارا جائے گا اور مختون کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا مجھے کس جرم کی سزا دی گئی فرمایا کہ اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی اور دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک لوگ اس بیانک فتنے کی شکل نہ دیکھیں ایام حرج کی آپ نے نشاندہی کی حرج کے دل آنے والے ہیں صحابہ نے پوچھا ایام ہرش سے کیا مراد ہے رو القتل القتل قتلوں حارت گری مراد ہے قتل حارت گری عام ہوگی اور یہ فتنہ ایک اندھی شکل اختیار کر لے گا جس اندھی شکل کا معنی یہ ہوگا کہ قاتل قتل کرے گا اسے معلوم نہ ہوگا کہ میرے اس حملے میں کون مارا جائے گا اور کیوں مارا جائے گا اور مقدول قتل ہوگا اسے معلوم نہ ہوگا کہ میرے اس حملے میں کون مارا ج... میں کیوں مارا گیا مجھے کیوں قتل کیا گیا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں کہ صراحت مذکور ہے ادا عید الزالک فن تدر جب تم فطرے کی یہ ہولناک شکل دیکھ لو کہ قتلوں غارت گری ایک اندھی شکل اختیار کر چکی ہے اور قاتل اور کو معلوم ہی نہیں کون قتل ہو رہا ہے اور کیوں قتل ہو رہا ہے تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا ام امل یوم ام خط وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے معنی فتنوں کی یہ تشویشناک صورت حال یہ قرب قیامت کی علامت ہے اس وقت ہمارا ملک پاکستان داخلی سازشوں کا شکار ہے اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ایک آدھ ہفتے میں سو سے زائد لوگ مختلف حملوں اور فتنوں میں ہلاک کیے جا چکے ہیں اور شکل و اندھے فطرے کی ہے حملے ہوتے ہیں دھماکے ہوتے ہیں اور حملہ کرنے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی زد میں کون آئے گا اور مقتول کو معلوم نہیں ہے مجھے کیوں قتل کیا گیا کیا گناہ ہے میرا بے نہیں یہ صورت حال جامع کے دن پیش آئے گی یا دل مختول و یوم القیام متعلق قاتل یقون و یاروں پہ سل ہو سیما قدر نہیں اور قاتل قیامت کے دن آئیں گے لائے جائیں گے اس طرح کہ مختول قاتل کے ساتھ لٹکا ہوگا چمٹا ہوگا اور قاتل اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ اپنے مختول کے مختولین کے بوجھ کو بھی اٹھا کر لائے گا مختولوں کے گلے کھلے ہوں گے اور رکھ سے خون کے فوارے ابھر رہے ہوں گے اور ایک عدیظ میں آتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ مقتول کی ہتھیلی پر رکھا ہوگا اولین کے سامنے یہ قدیے پیش ہوں گے اور مقتول میدان معاشرے میں چیخلا آئے گا یا اور سلفیم قدر یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا میرا کیا گناہ تھا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے آج کا دن انصاف کا دن ہے اگر آج تیرا عدل قائم نہیں ہوگا تو کب قائم ہوگا چنانچہ اللہ علیہ وسلم عدل قائم فرمائے گا صورت صورتحال جامد کے دن پیش آئے گی جب مقتول چلارے ہوں گے سارے افورین و آخری کے سامنے گلا اللہ نوی یہ میرا قاتل ہے اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا کیا گناہ تھا میرا یہ ایامِ حرج یہ بھی ایک ہالدارک فتنا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھارت گڑی بڑھ جائے گی ہم بھی تو ایک سال میں کم از کم ستر ہزار تک لوگ مار دیتے ہیں مشرقین کو کفار کو تو کیا ان ایامِ حرج میں اس سے زیادہ موتیں ہوں گی اس سے زیادہ قتل ہوں گے فرمایا کہ ہاں تم مشرقین کو مارتے ہو پھفار کو مارتے ہو مگر یوم ہرج میں مسلمان ایک دوسرے کو ماریں گے ایک دوسرے کا خون کریں گے صحابہ نے مجھے مسلمان فرمایا کہ ہاں پوچھا کہ آئی نا اخونظالے کا زمان اس دور کے اگلے کہاں جائیں گے لوگ اپنی عقل کھو دیں گے مسلمان مسلمان کو مارے گا فرمایا کہ ہاں لوگ اپنی عقل کھو دیں گے عقل و خیر سے بیگانے ہو جائیں گے اور یوں خون ریلی ہوگی اب کوئی شخص اس فطنے کو قبول کر لے فطنے قبول کرنے کی صورت کیا ہے کتروار غارت، میں خاص طور پر ایک شکل عصبیت کی ہے آج قتل ہوتے ہیں عصبیت کی بنا پر قویت کی بنیاد پر آج کچھ لوگوں کے ذہن بن چکے ہیں کہ عصبیت کی بنا پر دوسرے کا خون جائز ہے اگر کسی شخص نے عصبیت کے فطرے کو قبول کر لیا اس کے دل میں اپنی قوم یا اپنے لسان اور زبان کی محبت گھر کر گئی فدرے ملوث ہو جانا ہو مگر یہ قبول کرنا ہی اس کے دل کو سیاہ کر دے گا یہ فطروں کی یلہار اس قدر ہال ہے اور جس جس کا دل کس اصبیت سے مطلب ہو, دور ہو وہ اس کے خلاف دینی شہادتیں پیش کرتا ہو تو یہ وہ دل ہے جو اس فطرے کا انکار کر رہا ہے اللہ اس دل کو چمکدار بنا دے گا مجلل کو کر دے گا روشن کر دے گا اس دل کو ثابت قدمی دے گا اور آئندہ آنے والے فطروں سے اللہ تعالی بچاؤ کی توفیق اور ہمت دے گا لیکن جو شخص فطرے کے اس امتحان میں شروع ہی میں فیل ہو گیا اسبیت کے نعرے لگانے والا عصبیت کے دعوے کرنے والا وہ ناکام ہو گیا خامو کسی کو قتل کرے یا نہ کرے عصبیت کی بنیاد پر مگر اس کے دل نے اس بدنے کو قبول کر لیا کسی طرح آج سیاسی الگار ہے سیاسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور جو شخص اس سیاسی اختراف کو سامنے رکھتے ہوئے کسی خاص پارٹی سے منسلک ہو اور اس کا ذہن یہ ہو کہ اس پارٹی سے تعلق کی بنا پر مخالف پارٹی میں قتل و غارت کری جائے فلاں کے بندے مارو فلاں کے بندے مارو فلاں شخص کا وجود ہماری پارٹی کے مقاصد کے خلاف ہے ایسا انسان اگر کسی کو قتل کرے یا نہ کرے مگر فتنہ اس کے اندر شرائط کر چکا ہے جو اس کے دل کو سیاہ کر دے گا تو اللہ حادث یہ فتنوں کی یہ جو ہے ان کا حملہ دلوں پر ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ آگے ایک سردار کا کام کرتے ہیں بازار میں نکل جاؤ تو عورتوں کے فیشن کا فتنہ سکرین کا فتنا ریڈیو ٹی وی کا فتنہ جیل میں موجود موبائل کا فتنہ جس میں ہر جسم کے پروگرام آتے ہیں جس شخص کا دل ان پروگراموں کے اگر مائل ہو گیا تو یہ میدان ہی دل کی سیاہی کا باعث ہوگا طرح ایسے دل سے استقامت کو چھین لے کر اس دل کو سخت کر دے گا اور جو شخص بچاؤ اختیار کر لے اس کے بعد مطلب علم کا نور ہو اخلاص کا نور ہو تو اللہ ایسے دل کو استقامت دے گا گبراہی سے بچا لے کر تو یہ سارے فطرے ہمارا وقت موجود ہیں گھروں کے فتنے بازاروں کے فتنے مساجد کے فطرے فتنے کاروبار کے فتنے شہواب اور ہوائی نفس کے فتنے یہ سارے موجود ہیں اور انسان ان فطروں میں گھرا ہوا ہے بات بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کی جلغار ہو رہی ہے اور جو لوگ ان کے گاؤں میں بہجے قبول کر لیں اللہ ان کے دلوں کو سیاہ کر دے گا اور جو لوگ قبول نہ کریں ان کے دل روشن ہوں گے تو فتنوں کے دور میں لوگوں کے دو ہی جسمیں کسی کا دل چمکدار ہوگا اور کسی کا دل سیاہ ہوگا جس کے دل میں فتنوں کا میدان ہے وہ دل سیاہ ہوگا اور جس دل میں فتنوں سے نفرت اور دوری ہے وہ دل روشن ہوگا یہ پیارے پیغمبر کی خبر ہے فطروں کے یلغار کے دور میں اور یہ یلغار ہمارے سامنے موجود ہے بارش کے قتلوں کی طرف اتنے برس رہے ہیں جس کی تعداد لہر اس قتلوں غارت گری کی شکل میں ہے جو کہ انتہائی ہالناک چتنا ہے اور جو ان کے لپیٹ میں آ گیا وہ امر میں شامل ہو یا نہ ہو وہ دل کی شاہی کے لیے چن لیا گیا اور جو شخص سے دور رہا اس کا دل روشن اور مجلح ہوگا نبی اسلام کی دو حدیثیں قابل غور ہیں ہے اقبام نالر نے پوچھا یا رسول اللہ سلم نجات نجات کا راستہ کیا ہے بالخصوص فطروں کی یلغار میں نجات کی صورت کیا ہے دل کو سیاہی سے کیسے بچائیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں جو فرمائیں فرمایا فرمایاز اپنے گناہوں پر رونے بیٹھ جاؤ فتنوں کی یلغار میں موت کسی وقت بھی آ سکتی کبھی جو ستر بہتر افراد مارے گئے انہیں کیا دن میں معلوم تھا آج ہماری موت کا دن ہے اچانک انسان اس قدر و حالت گری کے لپیٹے میں آ سکتا ہے تو ان کی علا دکھ اپنے گناہوں پر رونے بیٹھ جاؤ بل یساخ دکھ اور اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھو وہ سکھانے کا نشانک اور اپنی زبان کو بند کر لو زبان کو بند کرنے کا معنی غیبتیاں نہ کرو ایک الزام تلاشیاں نہ کرو اور ایک معنی یہ ہے کہ تم فطروں کی تشہیر میں شامل نہ ہو جاؤ آج یہ بھی ایک پر لذت پروگرام بن چکا ہے بڑھا چڑھا کر ہم فطرے بیان کرتے ہیں فلا جگہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تمہارے اس کردار کا فائدہ کیا ہوگا اور سب سے گھرانا کردار میڈیا کا ہے جو اس قسم کے پروگراموں میں بال کی کھال اتار کے رکھ دیتا ہے اور گھروں میں داخل ہو کر ان کے مخفی امور تک کھولنے کی کوشش کرتا ہے جو ہم مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کو خبر آ جائے خاص میں کسی کی عزت کا جنازہ ہو لٹے مال لوٹ کر بھاگے یہ ان کی خواہش ہوتی اور ہم مارے مارے پھرتے ہیں ہمیں اپنے چینل پر رپورٹنگ کا موقع مل جائے اور یوں ہم وہ پہلی خبر دینے والے بن جائیں فرمایا کرنی ہم سکھا لے کے لسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا فتنوں کو ہوا نہ دینا فتنوں کی تشہیر نہ کرنا بلکہ خاموشی اختیار کرنا بلکہ اللہ حسیت اپنے گناہوں پر رونا بلکہ ساکھ کا بئی دکھ اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہم کو ضروری کام ہو وہ نمٹا پھر اپنے گھر لوٹو لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے ایک دائینہ کردار ادا کرنے کی ڈیوٹی دی ہے جو انبیاء کے مشن کے وارث سے وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے داخل ہوں گے مگر ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ باہر فتنوں کے خلاف آواز اٹھانے میں صرف ہوگا تاکہ اس شہاد قبیر میں ان کا حصہ شامل ہو اور وہ لوگوں کو آگاہ کر سکے کہ فتنہ کیا ہے فتنے کا محلک کیا ہے اور فتنے کی ہولناکی کیا ہے عقیدے میں فتنے کی صورت کیا ہے عمل میں فتنے کی صورت کیا ہے تو بول یہ کا بھائی یہ آمد الناس کے لیے کہ باہر کے ضروری کام نمٹا کر فرق میں گھروں کو لوٹاؤ اور غیر ضروری گھروں سے باہر جانے کی کوشش نہ کرو ایک اور حدیث ہے مسلم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبادت الحرج ہے جب فتنے نمودار ہونے لگے اس وقت ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور عبادت کرتے رہنا اس کا اتنا اجر ہوگا کہ حجرت نہیں نہیں ہے جیسے وہ شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا ہجرت کر کے میرے پاس پہنچ چکا ہے میری سہولت سے فید یاب ہو رہا ہے یہ عبادت کا فائدہ ہے ایام فطرہ لے یعنی ایک انسان اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھے ایک شخص عبادات ان کے صحیح اوقات میں انجام دے اور جو منہ عبادت ہے اس کو اختیار کر لے بجائے اس کے کہ فطروں میں وہ جھانکے اپنے وقت کو ضائع کرے بجائے اس کے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چینا تبدیل کر رہا ہے کبھی یہاں اور کبھی وہاں اور فطروں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے الگ تھلگ ہو کر اللہ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے منہ منج استغفار کو اختیار کر لے گناہوں کو یاد کر کے روئے کیونکہ یہ دور چل چلاؤ کا دور ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اور فطروں کی یہ لغار عام ہو جائے تو پھر ہر شخص موت کے سامنے کھڑا ہے نبی رسلام کی حدیث بھی ہے کہ بعض واضح قتل و غارت گری اتنی آرام ہوگی اور اللہ کا عذاب اتنی امیت سے لوگوں پر برسے گا کہ اس معاشرے میں مسین ہیں وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے اور جو صالحین ہیں وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے پھر یہ فرق نہیں دیکھا جائے گا کہ نیک کون تھا اور بد کون تھا ہاں قیامت کے دن حشر جو ہے ہر ایک کی نیت پر ہوگا جو نیک وکار ہوں گے وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکاروں کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کو جنت کی صورت میں اور اللہ کی رضا کی صورت میں صلاح ملے گا اور مسئین کو جہنم کی صورت میں اور اللہ کے عزم کی صورت میں صلا ملے گا تو ایک سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب فطروں کا ارادہ فرما لے گا یہ فطرے بڑے حولاب ہوں گے اور وہ دور بڑا تباہ کن ہوگا اور فطروں کی تاثیر دو طرح سے نمایاں ہوگی کچھ لوگوں کے دل سفید ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہوگی تیسری کسی قسم کا ذکر نہیں ہے یہ سفید دلوں والے یہ سیاہ دلوں والے بس لوگوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی اور لوگ ان دو قسموں میں تقسیم ہوں گے لہذا فتنے ان کی یہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک انسان کسی وقت بھی اپنی عقل اور توجہ کو کھو سکتا ہے اور فتنوں کی رنگینیوں میں ملوث ہو سکتا ہے اور خاص طور پر قتل وغیرہ کا فتنہ جس کی اساس قومیت ہو لسانیت ہو سیاست ہو مذہبیت ہو اگر ایک انسان اس سوچ میں گر کر اس سوچ کو اپنا لیتا ہے یہ سوچ کا بنانا ہی اس کے دل کی سیاہی کا باعث بنے گا خب امن ملوث ہو یا نہ ہو تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شد و مد کے ساتھ فطروں سے دوری اختیار کرنے کی ہدایات دی ہیں یہاں تک فرما دیا کہ تم رات کی تاریکی میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جانا اپنی تلوار ساتھ لے کر اور اس تلوار کی دھار کو کسی چٹان پر مارنا حتیٰ کہ وہ کند ہو جائے اور کسی کو قتل کرنے کے قابل نہ رہے پھر وہ تلوار اپنی نیام میں لے کر اتر تمہیں معلوم ہوگا کہ تلوار کند ہے اور قتل نہیں کر سکتے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تلوار موجود ہے تمہارے پاس نیام کے اندر موجود ہے لوگ تم سے بچیں گے دور ہوں گے اور تم فطروں سے بچو گے کہ تلوار کسی کام کی نہیں اور بعض عدیث نبی علیہ السلام کے شاد خود سیف من خشب بن لکڑی کی تلوار لے لینا اس کو نیام میں ڈال دینا لوگ سمجھے تلوار ہے تمہیں نقصان نہ پہنچائے اور تم سمجھو کہ تلوار لکڑی کی ہے جو کسی کو مار نہیں سکتی تاکہ تم فتنوں سے دور رہو اس قدر پیارے کے نور محمد رسول اللہ نے فتنوں کی خدورت سے آگاہ کیا اور دور رہنے کی تعلیمات دی لہذا ان حادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ بات جانتے ہوئے ہر فدنے کے دو نتیجے ہیں کسی کا دل سفید ہوگا اور کسی کا دل سیاہ ہوگا ہم اس نور کو حاصل کرنے کی تودلو کریں وہ تدبیریں اختیار کریں جن کی جائے میں ہم نے تعلیم دی ہے دین کی امانت کو تھامے رکھیں اللہ کی عبادت کے مرحج کو برقرار رکھیں علم نافع حاصل کریں علماء سے منسلک رہیں تاکہ فطروں سے آگاہی ہوتی رہے اور ایک علم حاصل ہوتا رہے اور یہ آگاہی در حقیقت بچاؤ کا ایک اہم راستہ ہے اور بچاؤ کی اہم ترین صورت ہے جس پر چل کر انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے اپنے دین کو بچا سکتا ہے اور اپنے دل کو سیاہ ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی جو صحیح بخاری کی حدیث آپ نے سنی حضر خبران کی روایت سے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ فطرے کثرت سے آنے والے ہیں چٹائی کے دن کو کی مانے جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا وہ دل سیاہ ہو جائیں گے اللہ سے دور اور اس کے غذب کے مستحق اور جہنم کے عذاب کے مستحق اور جس دل نے ان فتنوں کو قبول نہ کیا ان کا انکار کر دیا وہ دل روشن ہوں گے مجندار مسلسہ ہوں گے یہ جنتی لوگ ہیں اللہ کے مقربین ہیں اور اللہ کے محبوبین ہیں یہ دو نتیجے لازمی ہر فطرے کے ساتھ لہذا ہر شخص فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کرے شریعت کے دامن کو تھانتے ہوئے اور کتاب و سنت کے نور سے اپنے آپ کو روشن کرتے ہوئے اور منور کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ایک ہتھیار کسرت استعمال کرتے ہوئے اور وہ ہتھیار دعاؤں کا ہے اور دعا سلاح المن ہے ایسے موقع پر کسرت سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے استعادہ کرنا کہ یا اللہ تو پناہ دے دے اس کی پناہ کا بڑی محبود ہے اس کی پناہ میں جو شفس آ جائے وہ کیسے حسار میں آ جائے گا اسے کوئی فطرہ نقصان نہ دے گا بلکہ علم کا نور عمل کا نور عقیدے کا نور اس کی حفاظت کا باعث بنے گا تو ایک انسان کا کردار ان نصوص میں آیا ہوتا ہے اس کردار کو لازمن اختیار کرنا ضروری ہے کہ آج کا دور فتنے کا دور ہے اور فرم لیامت کا دور ہے کیونکہ اندھے فتنے کی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک مقام پہ یلغار ہوتی ہے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں اور قاتل کو معلوم نہیں ہوتا کون کون مرے گا اور مقدور کو معلوم نہیں کہ مجھے کس جرم کی سزا دی گئی اندہ فتنا ہے جو تو چار کے ظہور کو قریب کر دے گا تو اپنی آخرت کی استعداد اپنی موت کی تیاری اپنی قبر کی تیاری اللہ تعالیٰ کی عبادت کی صورت میں اللہ کے ذکر کی صورت میں علم نافع کے حصول کی صورت میں اور عوام کے ساتھ تعلق کی صورت میں اور دیگر وہ اہم ہدایات جو شریعت نے دی گھر کو لازم قرار دینا اہم ترین ہدایت ہے احلاس اب یو دم اللہ کے بیگمبر کے عزیز ہے فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کے احلاس بن جاؤ احلاس گھروں کا وہ سامان ہے جو ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر گھر چلتے نہیں ہیں جیسے پانی کا مٹکا ہے کہ ہنڈیا کے لیے چولہا ہے ہنڈیا ہے آگ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر کے لیے ضروری ہیں پانی زندگی کے تیوام کا باعث ہے چولے پر کھانا تیار کرنا ضروری ہے ہنڈیا کا ہونا ضروری ہے جس میں کھانا پکایا جا سکے تو ہنڈیا کا ذکر کرو عبادت کرو اس عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ فتنوں میں عبادت نبی اسلام کی تو ہجرت کرنے کے مترادف ہوگی بہت بڑا حجر ہوگا اور ایسا انسان اللہ کے پیارے پہ کی صحبت کو پا کر ہر فطرے سے محفوظ رہ سکتا ہے آفیت اور قربی کا راستہ اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے کہ شریف کچھ ہدایات جو آپ کے سامنے پیش کر سکا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ پاک ہمیں فطروں سے محفوظ رکھے اللہ اپنی رضا عطا فرما دے اللہ پاک استفار کی توفیق دے دے اپنے فکر کی توفیق دے دے اپنی عبادت کی توفیق دے دے خالص توما کی توفیق دے دے اور ان طرح الحار سے ہم سب کو محفوظ رکھے